مدینہ تشریف لے گئے تو ان کی تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہمارے گھر تشریف لائے میرا مطلب ہے انصار نے انہیں دعوت دی لیکن وہ لیکن انہوں نے کہا کہ میری اونٹی جہاں رکے گی میں اس کے گھر جاؤں گا اب وہ اونٹی کس کے گھر اور کہاں رکی اور وہ جن کے گھر گئے ان کا نام فرمائی گئے جی بابی بھائی بڑی بات مسئلہ بتاؤں تو دو لفظوں میں بھی ہے کہ جہاں رکی ان کا نام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سوال کا جواب تو اتنا بھی ہے لیکن اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو یہ بہت لمبا سوال ہے کہ وہاں کیوں رکی جب سب حبائی اکرام گزارش کر رہے ہیں تو آقا کریم کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں ٹھہرے اور اونٹنی کسی اور کے گھر کے سامنے کیوں نہیں بیٹھی وہ سیدنا ابو انساری کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی؟ تو یہ اصل میں داستان ہے کم بیش ایک ہزار سال پہلے شہر مدینہ کے قریب سے طبع اول الم گزرے تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے یہودی علماء تھے انہوں نے جب مدینہ شریف کا حدود اربا دیکھا کھجوروں اربا آب و ہوا اور درخت جو ہیں یہ سارے کا سارا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہجرت کر کے تو طب چونکہ بادشاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ یہ ضرور جان کرنا چاہیے اس لیے میں مخصد جان کر رہا ہوں تو تبا اومیری نے کہا کہ اگر اللہ کا وہ محبوب اس شہر میں آئے گا تو پھر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں تو یہی رہتا ہوں اب علم نے کہا کہ حضرت نہیں وہ تو ابھی بہت دیر کی بات ہے ان سے پہلے تو ابھی بہت سارے امبیائی اکرام علیہ وسلام تشریف لائیں گے تو اس لیے ابھی یہاں ٹھہرنے کا مقصد کوئی نہیں توبہ نے کہا کہ چلو کریت و تشریف لائیں گے نا میں یہاں رہوں گا میں یہاں مروں گا میری قبر یہاں بنے جب کبھی اللہ کا محبوب ہے اور یہاں سے کبھی تو وہ گزریں گے نا سرستان کے قریب سے اور جب گزریں گے ان کی ساری کے کو گردر بار لاچے اڑے جی اگر میری قبر پڑ گئی تو میں سمجھوں گا میں انہوں نے اسی وقت بب منزلہ ایک مکان بنایا آکا کریم کے نام کا اور اپنے میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا رارب تھا اس کو ایک چٹھی دی کہ اگر تیری عمر میں وہ اللہ کا محروب آ جائیں تو میری چٹھی ان تک پچھا لینا اور اگر تیری عمر میں نہ ہیں تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کام کر دینا پھر ٹھیک کر کو مور چمڑے میں بند کر کے دے دی اور کہا کہ یہ میں نے مکان بنایا ہے جب کہیں کوئی این گرے نہیں لگا دینا اور یہ محبوب کے لیے ان کے آنے تک اس کی حفاظت کرنا اب وہ وقت گزرتا گیا وہ وقت گزرا گیا ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں اور خراب صدیوں میں تبدیل ہوتے گئے ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شری میں نبوت کا اعلان کیا اس وقت ادھر اسی غاہب ادار میں سے حضرت ابو ایوب انصاری ربی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک آدمی کو اٹھی دی اب ان کو بھی پتا کہ اس میں کیا لکھ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے بند ہے ہر اور تو ہونے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا جا رہا ہے کہ یہ تومبا اب کی چٹھی ہے جب وہ نبی آئے تو پوچھا دینا ابھی عمر انصاری لگے لگتا ہوں ایک آدمی کو بھی یہ چٹھی لے جو مکے ایک تو پتا چل جائے گا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ یعنی انتظار کرتے چلے گئے اور تاکہ ہمیں اس سلسلے میں یعنی صحیح راستہ مل جائے گا اب وہ شخص اور مدینہ کریبا حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے دن تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو وہ مدینے کا شخص بھی چلتا چلتا پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ لاؤ میرے اساج کے سادر کی چٹھی کدھر ہے اب اس نے وہ چھی جو تھی وہ اپنے کپڑوں کے نیچے چھڑائی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا میں کوئی چٹھی لے کر آیا ہوں تو کہا کہ وہ? اس کا بڑی دیر سے انتظار تھا میں جانتا ہوں اس نے کب لکھی تھی تو وہ چٹھی سلسل نے پکڑی اور ایک شادی کو دی کہ اسے پڑیے تو اس میں لکھا تھا کیا آقا میں دن دیکھے آپ کا غلام بن گیا جب قیامت کے دن ماں اپنی اولاد کو بھول جائے بیٹا اپنی باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے تو قیامت کی مت کیوں میں آکا مجھے نہ بھو جانا میرے پر کرم کرنا اور میری شفا کرنا اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تھے ہزار سال پہلے یا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ اسی وقت اے جب والدین اولاد کو جائیں میں تجھے نہیں بھولوں گا میں قیامت میں تجھے ڈھونڈ لوں گا اور میں تیری شفات کروں گا اب جب آکا کریمار مدینہ پہنچے اب لوگوں نے ہم کہا کہ ہمارے گھر میں ٹھہر اس نے کہا ہمارے گھر میں ٹھہرو تو میرے آقا نے کہا کہ چھوڑ دو آج میری اونٹنی بھی اشک کا گھر پہچانے آج میری اونٹنی بھی بتائے گی کہ کون سے میرا انتظار کر رہا تھا تو اونٹنی چلی اب ہر شادی یہ تمنا کرتے ہیں اونٹنی میرے دروازے کے سامنے بیٹھے اونٹنی چلی جہاں آکا کرمس رتن کا مزار مزارے ہے یہاں آ کر رہی ابھی آکا اترے نہیں تو اور جہاں مسجد نبوی بنی اتنی جگہ پر اس نے چکر لگایا اور وہاں سے چلتی چلتی حضرت سین ابو انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ گئی رہ تو جس محبوب کے جانور بھی یہ پہچانتے ہیں کہ کون عاشق ہے اور کون صدیوں سے انتظار کر رہا ہے ذرا یہ بتائیے کہ وہ آکا اپنے, اپنے, اپنے گلاموں کو بھول جائے گا جو صدیوں پہل انتظار کرتے رہے وہ اس بھی گھر تک آن لیے تو کیا جن گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں جن گھروں میں آقا کا ذکر خیر ہوتا ہے جن گھروں میں کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھروں کو بھول جائیں گے یہ تو میرے آقا نے بتایا تھا کہ میں جس جانور پر سوار ہو جاؤں وہ جانور بھی میرے گراموں کے گھر عشقوں کے گھر پہ جاتے ہیں تو آقا کریم کیسے اپنے آشکوں کے گھروں کو چھوڑ دیں گے وہ کیوں نہ کرن بازی کریں گے یقیناً یاد کریں گے اور یقیناً صلی اللہ وسلم اپنی نقطے پڑھنے والے اور اپنی ناد مالوں کو یقیناً پہرائیں گے تو یہ ببھی بھائی آپ کے سال کا مختصر تھا جواب تھا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگے ہوگی اگر کچھ رہ گئی تو وہ اخبار بھی لا سکتے ہیں جی بھائی اندر کوشیدہ